الحمد للّہ وسلام اللہ رسول اللہ فاض اللہ منفرم ولاۃن كہ مشرقات غلا كہ مشرقی نت خير من ولا ابدمن خیرمشرکن ولاجبلا یرون علنار وَلّ یر جنت ول مغفرت بن و بین و آیاتِ ہی صلاح یت کرون غلط تن کے حلمشرق اور نا نکاہ کرو تم مشرق عورتوں سے حتمن یہاں تک کہ وہ عورتیں ایمان لائیں یعنی مسلمان ہو جائیں ولا امت منت اور ایک ایمان والی لونڈی خیر بہت بہتر ہے ممشرق تن ایک مشرق عورت سے ولواج بد اگرچہ وہ بہت ہی پسند ہو تمہیں ولا تم کے اور نہ تم نکاح کرو مسلمان عورتوں کا مشرقین سے مشرق مردوں سے حتیٰ یؤمنو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں یعنی مسلمان ہو جائیں ولا عبدمن اور ایک ایمان والا غلام خیر بہت بہتر ہے ممشرکن مم مشرق مرد سے ولاؤ آ اگرچہ وہ بہت پسند ہو تمہیں الا یہ لوگ ید دعوت دیتے ہیں النار دوزک کی طرف واللہ اور اللہ تعالی یدرو دعوت دیتا ہے الل الجنت جنت کی طرف والمغفرت اور مغفرت کی طرف بے اِدن ہی اپنے حکم سے وَيُبَيِّنُ ن ہی اور اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیتیں لنا سے لوگوں کے لیے لا تاکہ وہ یت نصیحت حاصل کریں یہاں اللہ تعالیٰ نے نکاح کا ایک ضابطہ مقرر کیا ہے کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کا نکاح ہونا چاہیے اصول یہی ہے اور پھر اس کے اندر کچھ استثناءات کا ذکر کیا گیا ہے کچھ باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں اور کچھ چیزیں دوسرے مقامات پر بیان کی گئی ہیں فرمایا ولاد تن کے المشرکات حتا یؤمن۔ مشرق عورتوں سے تم نکاح نہ کرو مشرق سے مراد یہاں کون ہے یہاں مراد بت پرست لوگ ہیں وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے نہیں ہیں اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں تو ان سب کو ان کے اندر شامل کیا گیا ہے عموماً اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے قرآن مجید میں یہی دو چیزیں کفار کی مناسبت سے بیان کی گئی ہیں دو حصوں میں ان کو تقسیم کیا گیا ہے ایک اہل کتاب ہیں وہ بھی کافر ہیں یعنی ان اور ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں اور کفار کی دوسری قسم ہے جن کو قرآن مجید مشرک کے نام سے یاد کرتا ہے کہ یہود و نصارہ اہل کتاب کے علاوہ دنیا میں جتنے کافر ہیں ان سب پر مشرک کا اطلاق ہوگا یہود و نصارہ کے علاوہ وہ ہندو ہیں سکھ ہیں بدھ ہیں آتش پرست ہیں کنفیوشس ہیں زرتوشت ہیں یہ بڑے بڑے مذاہب ہیں دنیا کے اندر تاریخ میں یہ بڑے بڑے معروف مذاہب ہیں یہ تقریباً یعنی سارے کے سارے بت پرستی سے تعلق رکھتے ہیں بتوں کا ایک انداز تو وہ تھا جو اہل مکہ یا عرب کے اندر معروف تھا کہ کچھ اولیاء اللہ کی مورتیں صورتیں بنا کے اور ان کو بالکل وہ شکلیں دے کے جو ان کے تخیل میں ہوا کرتی تھیں کہ یہ بڑے تھے یہ بزرگ تھے یہ اولیاء اللہ تھے تو ان کے ان کا ایک تخیل ان کے ذہنوں میں ہوتا تھا اس تخیل کے مطابق وہ پتھروں کو تراش کر کے بت بنایا کرتے تھے یا لکڑی کے بھی بنا لیا کرتے تھے یا کسی بھی چیز کے بنا لیا کرتے تھے تو عربوں کے ہاں یہ چیز بہت معروف تھی تو اس کو بت پرستی کے نام سے شرک کہہ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا بار بار تذکرہ کیا ہے لیکن اس کے ساتھ آتش پرست بھی تھے یعنی جو آگ کی پوجا کرتے تھے اسی طریقے سے مختلف چیزوں کو پوجنے والے وہ لوگ جو ہیں ان کو سب کو مشرک ہی کہا گیا بعض علماء نے اس کی تقسیم اس طرح کی ہے کہ مذاہب جو ہیں الہامی ہیں اور غیر الہامی ہیں الہامی اور غیر الہامی کی بھی تقسیم کی گئی ہے کہ وہ لوگ جن کا کسی نہ کسی نبی اور رسول کے حوالے سے کسی نہ کسی منزل من اللہ شریعت سے تعلق ہے یہ سب الہامی مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور دوسرے وہ کہ جن کا تعلق کسی الہامی مذہب سے نہیں ہے کسی نبی کی طرف وہ منسوب نہیں ہیں نبی کے اوپر اترنے والی کتاب اور شریعت کو وہ ماننے والے نہیں ہیں ان کو غیر الہامی مذاہب سے منسوب کیا گیا ہے یہ بھی ایک تقسیم کا انداز ہے لیکن قرآن مجید کی جو تقسیم ہے وہ بہت واضح اور مناسب ہے اور اسی کو بنیاد بنانا چاہیے یعنی کفار کی دو قسمیں اہل کتاب اور غیر اہل کتاب اہل کتاب میں یہود و نصارہ آتے ہیں اور پھر ان کے علاوہ جتنے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اصطلاح کے طور پر مشرقین کے نام سے ان کو منصوب کر کے ان کا ذکر کرتا ہے تو یہ جو تقسیم ہے یہ بالکل قرآن تقسیم ہے اور اس کا کئی جگہ اکٹھا ذکر کیا گیا ہے تو مشرق عورتیں مشرق وہ چاہے بت پرستی کی کسی بھی قسم سے تعلق رکھتے ہوں یہود و نثارہ کے علاوہ جتنے کافر ہیں ان کی عورتوں سے نکاح کو حرام قرار دے دیا گیا ہے لیکن اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح حلال رکھا گیا ہے ضرورت کے مطابق یعنی یہود و بلم نص... و من الزین اوت الکتاب من قبلکم اضاعت تمہنا اجورا ہننا محسنین غیرہ مسافری نا بلا متخدی اخدان سورا الماہدہ کے اندر یہ حکم بہت واضح ہے سورہ نسا میں احکام موجود ہیں کہ وہ اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں ان کے ساتھ بھی تمہیں نکاح کی اجازت ہے اگرچہ اہل کتاب میں سے بھی لوگ شرک کرنے والے تھے جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے وکالت وقالت ابن اللّہ وکالت ابن اللہ لقد کفر اللہ قالو ان اللہ اُ المسیحبن مریم لخت کفر اللہ قالو ان اللہ ثالث و تو اہل کتاب میں سے بھی لوگ کہتے تھے کہ اللہ تین کا تیسرا ہے جی اسی طرح یہودی کہتے تھے ادیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے تھے مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہ سری شرک ہے اللہ تعالیٰ کا بیٹا اللہ تعالیٰ کا جز قرار دینا یہ سری شرک ہے تو اس شرک میں مبتلا تھے یہودی بھی اور نصرانی بھی اسی لیے بعض لوگ وہ بھی ہیں جو متلقن کسی بھی مشرق سے آ مسلمان آ یعنی کسی بھی مشرقہ عورت سے نکاح کو حرام قرار دیتے ہیں تو انہوں نے صرف یہ قید لگا دی ہے کہ قرآن مجید میں جو محسنات کا ذکر کیا گیا اہل کتاب میں سے اور اس میں پھر ان اس عائد کے مطابق اہل کتاب کی بھی وہ عورتیں جو مشرقہ نہیں ہوں گی اہل کتاب کی بھی وہ عورتیں ان کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے جو مشرقہ نہیں ہوں گی لیکن یہ بہت کمزور استدلال ہے یہ تو بات واضح ہے کہ کوئی بھی عیسائی ایسا نہیں ہے جو مسیح علیہ السلاۃ و السلام کی ابنیت کا قائل نہ ہو ایسا کوئی عیسائی تو دنیا میں نظر ہی نہیں آتا تو جب ان کا سب کا عقیدہ ایک ہی ہے تو پھر یہ تقسیم کرنا یہ ایک کمزور استدلال ہے حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرق کیا ہے وہی فرق ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اہل کتاب اگرچہ وہ شرکیہ عقیدے میں بھی مبتلا ہوں تو ان کی عورتوں سے بھی نکاح کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے علاوہ جتنے کفار ہیں کافروں کی جتنی قسمیں ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ کسی عورت کے ساتھ کسی ہندو عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا سکھ سے بدھ سے زر کوئی بھی عورت جو ہے اہل کتاب میں سے نہیں ہے وہ ایسے کافر عورت جو ہے اس کے ساتھ نکاح حرام ہے یہ صحیح ترین بات جو مفسرین نے جس پر اتفاق کیا ابن کثیر نے لمبی بحث کرنے کے بعد تمام آرا بیان کرنے کے بعد جس بات کو صحیح ترین قرار دیا اور اسی طرح باقی معصور تفاثیر کے اندر حافظ عبدالسلام صاحب نے بھی اس کا احاطہ کیا تو سب ہی یہی بات واضح کر رہے ہیں کہ اہل کتاب کی عورتوں سے باوجود اس کے کہ وہ شرک میں مبتلا ہوں عقیدے شرکیاں رکھتے ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے علاوہ جتنے بھی کافر ہیں ان میں سے کسی عورت کے ساتھ نکاح حرام قرار دے دیا گیا ہے اس سے بھائیوں ایک بات یہاں بھی سمجھ آتی ہے یہ صرف یعنی بات کو واضح کرنے کے لیے اور اپنے ماحول میں بات کو سمجھنے کے لیے کہ اب یہاں بھی تو لوگ موجود ہیں جو اگر مسیح علیہ السلاۃ وسلام کی ابنیت کا عقیدہ عیسائی رکھتے تھے یا رکھتے ہیں تو مسلمانوں میں سے بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو نور المنور اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور میں سے نور قرار دیتے ہیں اور اللہ کا جز قرار دیتے ہیں یہ بھی سری شرک ہے اس شرک میں بھی کوئی شک کی بات تو نہیں ہے نا یہ بھی سری شرک ہے تو کیا ایسا کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان جو کلمہ پڑھنے والی عورتیں ہیں لا الد اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتی ہیں لیکن وہ کسی ناواقفیت سے یا جس طرح بھی اگر وہ شرک میں مبتلا ہوں کیا ایسی عورتوں سے نکاح حرام ہوگا نہیں ان کے ساتھ نکاح ہوگا ہاں البتہ ان کو سمجھانا ان کے عقیدے کی اصلاح کرنا ضروری ہے اور حافظ صاحب نے ایک بہت اچھا نکتہ یہاں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے تو نکاح جائز ہے اور غیر اہل کتاب کفار جتنے ہیں ان سے نکاح جائز نہیں ہے اس کا سبب یہ ہے کہ جو کتاب کو شریعت کو نبی کو ماننے والے لوگ ہیں ان کو قائل کرنا دلیل دینا سمجھانا یہ آسان ہے دیکھو نا اب حقیقت میں ہمارے ہاں دعوت کا نقص ہے لیکن اگر صحیح معنوں میں دعوت پیش کی جائے اور یہ سمجھایا جائے کہ قرآن مجید اس شرک کی نفی کرتا ہے اس کو حرام قرار دیتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرک کو اس قبر پرستی کو اور ان پر چڑھاوے قبروں پر چڑھاوے چڑھانا اور نظر ماننا یہ سب چیزیں شرک ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرک قرار دیا ہے اگر آپ نبی کو اللہ کا سچا نبی تسلیم کرتے ہیں اسے سے محبت کرتے ہیں تو نبی تو یہ کہتے ہیں قرآن مجید پر تمہارا ایمان ہے قرآن تو یہ بات سمجھاتا ہے کہ یہ سری شرک ہے تو اگر صحیح معنوں میں دعوت دی جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے آسانی کے ساتھ بات سمجھائی جا سکتی اور یہی فرق ہے کہ جو ان چیزوں کو جانتے مانتے ہی نہیں ہیں ان کو علم ہی نہیں ہے نہ کتاب کا نہ شریعت کا نہ نبی کا نہ ان کا علم نہ ان کا ایمان تو ان کو سمجھانا بڑا دشوار ہے تو یہ فرق جو اللہ تعالی نے رکھا ہے اس فرق کو ہمیں بھی قبول کرنا چاہیے اللہ اکبر فرمایا نہ نکاح کرو تم مشرق عورتوں سے حتیٰ یؤمن یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں یہ اسلام قبول کر لیں جب تک کوئی کافر عورت مشرک عورت جو اہل کتاب میں سے نہیں ہے وہ جب تک مسلمان نہیں ہوتی اس وقت تک اس سے نکاح نہیں ہو سکتا یہ قائدہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دیا والا امتمن تم خیرم مشرق تم ولو و عجبت فرمایا ایک مشرق کافر عورت سے نکاح کرنے کی بجائے تم ایک مسلمان لونڈی سے نکاح کر لو وہ مسلمان لونڈی اگر اسٹیٹس اگرچہ اسٹیٹس کے اعتبار سے بہت اس کو کمتر سمجھا جاتا ہے اور عربوں کے ہاں تو یعنی لونڈیوں کو بہت ہی بیکار سمجھا جاتا تھا یعنی ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں مانی جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک لونڈی جو مسلمان ہے اس کے اسلام نے اس کو اتنی عظمت دے دی ہے کہ نکاح کے لیے وہ تمہارے لیے بہت فائدے والی ہے اس کے مقابلے میں جو ایک مشرک کافر ہے اگر وہ تمہاری براد بلو آج اب بت سے کیا سمجھ ہے کہ جی یہ میری برادری کی ہے یہ میرے برابر کی ہے اس کا سٹیٹس بہت اچھا ہے فلاں ہے فلاں ہے ہر اعتبار سے یہ چیز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت سے نکاح کیا جاتا ہے یا اس کا مال دیکھا جاتا ہے یا اس کا نصب دیکھا جاتا ہے یا اس کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے یا اس کا دین دیکھا جاتا ہے لیکن فرمایا کہ تم ان ساری چیزوں میں سے دین کو ترجیح دو تو دین کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں چاہے کسی عورت کا حسن و جمال بہت ہے اس کا مال بہت ہے اس کا نصب بہت اعلیٰ ہے اس کا خاندان بہت اونچا ہے ان مناسبتوں سے تم اس کو بہت پسند کرتے ہو لیکن اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ دین نہیں ہے اس کے پاس اس کو وہ شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہے تو اس کے مقابلے میں ایک ایمان والی اسلام والی لونڈی اللہ کے نزدیک تمہارے لیے بہت بہتر ہے چاہے چاہے کسی کا مال پر بہت زیادہ ہو کسی کا نصب بہت اونچا ہو اور کسی کا حسن و جمال عورت کا بہت زیادہ ہو اگر اس کے پاس اسلام کی نعمت نہیں ہے تو وہ کسی طرح بھی ایک لونڈی کے برابر نہیں ہو سکتی تو خاندان برادریاں یہ حسن و جمال کے سلسلے یہ سب کچھ مل کر بھی اسلام کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول سمجھا دیا کہ ایک ایمان والی مسلمان لونڈی وہ اللہ کے نزدیک تمہارے لیے بہت بہتر ہے مناسب ہے اس کے ساتھ کا کر لو ایک کافرہ مشرقہ عورت سے بالکل تم نکاح نہ کرو اللہ اکبر انعق نامی ایک عورت ابن کثیر نے اس کے حوالے سے لکھا ہے ابو مرسد غنوی تو وہ چاہتے تھے کہ اس عورت کے ساتھ جاہلیت میں تعلق تھا لیکن جب اسلام میں آگے تعلق ختم کر دیا تو وہ چاہتے تھے لیکن میں اس سے نکاح کر لوں تو منع کر دیا گیا کہ بھائی تمہاری محبت ہے تعلق ہے جو بھی ہے لیکن کیونکہ اس کے پاس اسلام نہیں ہے اس لیے تم نے ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا اس کی بجائے ایک لونڈی ایمان اسلام والی تمہارے لیے بہتر ہے اللہ اکبر اس کا مطلب ہے کہ سٹیٹس جو ہے نا برادریوں سے نہیں بنتا سمجھ آ گئی ہے اسٹیٹس اور چیزوں سے نہیں بنتا اسٹیٹس بنتا ہے اسلام سے اسلام اصل اہمیت رکھتا ہے دین اصل اہمیت رکھتا ہے معاشرے کے اندر اگر دین کو اونچا کیا جائے اور اس کو اسٹیٹس کی بنیاد بنا دیا جائے تعلقات کی بنیاد بنا دیا جائے تو اس سے معاشرے کی بڑی اصلاح ہوتی ہے اور اغمیم عموماً رکاوٹیں بننے والی چیزیں کیا ہیں برادریاں خاندان یہ میرے خاندان کا ہے جی یہ میری فلام برادری ہے یہ سلسلہ ہے برادریاں ابھی تک پھنسی ہوئی ہیں سمجھ گیا اور میرے پاس مثالیں ہیں کہ جی ہمارے خاندان کا بالکل بیوقوف جا کا ایک لڑکا ایک لڑکی پڑھی لکھی بہت سمجھدار دین پڑی ہوئی ہیں جی دنیا میں بھی اس کا اس کا علم بہت اچھا ہے لیکن وہ باہر نہیں دینی یہ بعض برادریوں کے اندر یہ جو عصبیت ہے نا اس کو کہتے ہیں عصبیت جاہلیت یہ عصبیت جاہلیت سمجھا گئی اسلام اس عصبیت کو نہیں مانتا زید کا نکاح کرنا تھا کون ہے غلام ہے بکتا ہوا آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا خریدنے کے بعد اس کو آزاد کر کے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا سبحان اللہ ایک تو خرید خرید کر آزاد کر کے بیٹا بنانے سے اللہ کے نبی نے دنیا کو یہ سمجھایا کہ ہمارے نزدیک انسان کی قدر ہے ہم غلاموں کو بھی یہ مقام دیتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو دنیا کو یہ سمجھایا یہ دعوت دی کہ اس کو خریدا پھر آزاد کیا اور اپنا بیٹا بنا لیا اور پھر جب نکاح کی باری آئی کہ جی اس کی شادی کرنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان قریشی ہاشمی خاندان کی ایک اعلیٰ خاتون جو سٹیٹس کے اعتبار سے بہت بلند تھی اللہ کے نبی نے اس کا انتخاب کیا اس غلام کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے یہ سمجھایا امت کو یہ سمجھایا کہ بھائی یہ ہمارے نزدیک یہ اسٹیٹس دین سے بنتا ہے برادری دین سے بنتی ہے تعلقات دین کی بنیاد پر استوار ہوتے ہیں یہ الگ مسئلہ ہے کہ بعد میں ان کے بن نہیں سکی چل نہیں سکی طلاق ہو گئی سبحان اللہ جب طلاق ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کے ساتھ خود نکاح کیا تاکہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے اس کا دل رکھا جائے کہ اس نے نبی کے کہنے سے ایک غلام کے ساتھ شادی کرنا پسند کر لی اگر نکاح نہیں نبھ سکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے خود ان کے ساتھ نکاح کیا بعض لوگ حضرت زینب کے ساتھ نکاح کا یہ ایک ضمنی سی بات ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بارے میں بڑی بڑی غلط فہمیاں یہ مستشرقین ظالموں نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا حقیقت صرف اتنی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس غلام کے ساتھ نکاح خود کروایا تھا اللہ کے نبی کا اپنا انتخاب تھا لیکن جب نکاح نہیں نب سکا طلاق ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی کے لیے خود ان کے ساتھ نکاح کیا اللہ اکبر ولا تم کے حل مشرقی نہ اور اپنی مسلمان عورتوں کا نکاح تم مشرک کافر مردوں سے نہ کرو حتہ یو یہاں تک کہ وہ لوگ مرد کافر مشرق مرد مسلمان ہو جائیں جب تک وہ مسلمان نہیں ہوتے اسلام قبول نہیں کرتے اس وقت تک ان کے ساتھ اپنی مسلمان عورتوں کا نکاح نہ کرو اب اس کے اندر وہ پہلے تو استثنا تھا نا کہ کافروں کی دو قسمیں کی گئی تھی دو قسمیں کر کے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز رکھا گیا تھا اہل کتاب کے علاوہ جتنی کافر مشرق عورتیں ہیں ان سے نکاح حرام قرار دیا گیا تھا لیکن یہاں جو اگلا ضابطہ بیان ہوا ہے کہ مسلمان عورتوں کا نکاح کیا کافر مشرق سے ہو سکتا ہے یا کافروں و مشروں کی کوئی قسم ان سے ہو سکتا ہے نہیں اس پر پابندی لگا دی گئی اور اس میں کوئی استثناء باقی نہیں رکھا گیا جو بھی کافر ہے مشرق ہے وہ اہل کتاب ہے وہ غیر اہل کتاب ہے جب تک وہ مسلمان نہیں ہے تو مسلمان عورت کا نکاح ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا یہاں استثناء ختم کر دیا کیا مطلب کہ کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی عیسائی سے کسی یہودی سے بھی نہیں ہو سکتا غیر اہل کتاب کی تو بات تو ہے ہی ہے نا ہندو سے نکاح نہیں ہو سکتا پارسی سے نکاح نہیں ہو سکتا بدھ سے کوئی غیر مسلم سے نکاح نہیں ہو سکتا لیکن یہاں قائدہ یہ بتا دیا گیا کہ اہل کتاب سے بھی مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا یہودی عیسائی سے بھی مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا وجہ کیا ہے یعنی اہل کتاب کی عورت سے نکاح جائز ہے لیکن اہل کتاب مرد سے مسلمان عورت کا نکاح جائز نہیں کیا سبب ہے اس کا اس کے اندر بنیاد کیا ہے بنیاد یہ ہے کہ عورت کمتر ہے تابع ہے جی مرد اس کے اوپر ہمیشہ ہی حاوی ہوتا ہے عورت پر مرد کے جو ذمہ داریاں ہیں نان و نفقہ کی ذمہ داری مرد پر ہے جی اس کی عزت کی حفاظت سے لے کر اس کے تمام امور اس کے کھانا پینا رہنا ان تمام چیزوں کے متعلق چونکہ نگران اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے آگے آ رہا ہے بلے رجال علیہ درجہ اگلی آگے یہ جملہ آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ مرد کو فوقیت دی ہے اور عورت مرد کے تابع ہوتی ہے اس لیے مسلمان مرد جو ہے وہ اپنے اچھے اثرات سے بہترین نگرانی سے ایک اہل کتاب کی عورت کو آسانی کے ساتھ مسلمان بنا سکتا ہے اگر کوئی کمزوری عورت میں اس کو دور کر سکتا ہے لیکن اگر عورت مسلمان ہو اور اس کا خامت جو ہے وہ غیر مسلم ہو تو گویا کہ اس کے تابع عورت کو کر دیا جو غیر مسلم ہے اب اس کے لیے فتنہ زیادہ ہے اس کے لیے فتنہ زیادہ ہے کہ کسی وقت اسلام سے ہٹ جائے گی ایسی مجبوریاں گھر کے اندر ہو جاتی ہیں اللہ پر میرے بھائیوں مجھے معلوم ہے جب یہ پارٹیشن ہوئی اور ہندوستان پاکستان الگ الگ ہوئے بہت بڑی ہجرت مسلمانوں نے انڈیا کے علاقے سے مشرقی پنجاب سے دوسرے علاقوں سے وہ کر کے پاکستان کے اندر آئے لیکن کچھ عورتیں تھیں جو نہیں آ سکیں وہ عورتیں جو ہیں وہ ابھی تک سکھوں کو جنم دے رہی سکھ بچوں کو جنم دے رہی ہیں سکھوں کے نکاح میں ہندوؤں کے نکاح میں ان کا دین بدل گیا وہ مسلمان نہیں رہ سکے وہ مسلمان نہیں رہ سکے اللہ اکبر تو فتنے کا ڈر بہت ہے اگر مسلمان عورت غیر مسلم کے نکاح میں ہوگی تو اس کے ایمان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے یہ اتنا بڑا جو خطرہ ہے اس خطرے کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مسلمان عورت کا غیر مسلم سے نکاح حرام قرار دے دیا ہاں اگر مرد مسلمان ہے عورت اس کے لیے اس کے لیے خطرہ وہ نہیں ہے بلکہ اس کے لیے تو توقع ہے امید ہے کہ مسلمان ہو جائے گی وہ اس کی اصلاح ہو جائے گی ولا ابد المومن خیر مشرق ولاجب فرمایا ایک مومن مرد وہ مشرق سے کافر سے ہزار درجہ بہتر ہے بہت بہتر ہے ولا و اور اگرچہ وہ بندہ تمہیں بڑا پسند ہے ہماری برادری کریے جناب بڑا اونچا ہے جی بہت اس کا سٹیٹس ہے جی یہ ہے جی وہ ہے جی وہ تمہیں کتنا بھی پسند آئے لیکن اگر اس کا ایمان نہیں ہے اسلام نہیں ہے تو بالکل اپنی مسلمان عورت کا نکاح ان کے ساتھ نہ کرو میرے عزیت بھائیوں ہندوستان کے اندر جو بڑے بڑے فتنے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان بننے کے بعد اس علاقے کے مسلمانوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھا پاکستان بننے کے بعد ان کے اندر ایک بات یہ ہے کہ یہاں ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان عورت غیر مسلم سے شادی کرے لیکن انڈیا کے اندر صورت حال یہ ہے کہ بہت یہ سنا جا رہا ہے کثرت سے یہ چیز موجود ہے کہ مسلمان عورتیں ہندوؤں کے ساتھ شادی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتی ظاہر ہے یہ اتنا بڑا فتنہ ہے اس سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اور آگے سے آگے جو سلسلہ یہ بہت ہی تباہ کن ہے بہت ہی خطرناک ہے تو انڈیا کے اندر مسلمانوں کے رہنے کے لیے جو بڑے بڑے فتنے ہیں ان فطروں میں سے ایک بڑا فطرہ یہ ہے کہ ایسی آزادی ہے ایسی بے حیائی کا اور یعنی کا وہاں ماحول ہے کہ اس کی وجہ سے مسلمان عورتیں ہندوؤں کے ساتھ شادی کرنا بھی پسند کر لیتی ہیں اور ایک دو نہیں پاکستان میں بھی اکا دکا واقعات تو ہو سکتے ہیں میں انکار نہیں کرتا اکا دکا واقعات ممکن ہو سکتے ہیں کہ کسی عیسائی سے کسی مسلمان عورت کا معاشقہ ہو گیا اور یہ اس قسم کا یہ ایسے واقعات تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ بہت ہی محدود ہیں لیکن انڈیا کے اندر صورت حال مختلف ہے وہاں تو بہت کثرت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں واقعات ہوتے ہیں تو ان فتنوں سے بچنا ہے ان فتنوں سے یہ بہت بڑا فتنہ یہ مسئلہ تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ بلا عبد المومن خیرم مشرقی بلا جبک ایک ایک غلام مرد وہ مشرک کافر مرد سے ہزار درجے بہتر ہے اللہ کے نزدیک اگرچہ وہ مرد تمہیں ہر اعتبار سے بہت پسند ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر اس وہ پسندیدہ نہیں ہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ کوئی شخص ہو سکتا ہے تو وہ اپنے ایمان اور اسلام کی بنیاد پر ہو سکتا ہے اگر وہ اسلام سے محروم ہے تو وہ کسی طرح بھی اللہ کے نزدیک تمہارے لیے بہتر نہیں ہے فتنے فتنے نکلیں گے اسے جنت فرت بے اذنے یہ لوگ یعنی کافر مشرک یہ لوگ دعوت دیتے ہیں دوزہ کی طرف اللہ دعوت دیتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف سبحان اللہ بہت بڑی بات یہاں بیان کی گئی ہے فرمایا یہ شادیاں کرنا تعلقات استوار کرنا ان کا دائرہ بڑا وسیع ہوتا ہے ان چیزوں کے ساتھ کلچر بدلتے ہیں ان کے ساتھ عقیدے بدلتے ہیں ان کے ساتھ ماحول تبدیل ہوتے ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے یہ ضابطہ کیوں مقرر کر دیا کہ ایک کتابی عورت سے یہود و نصارہ کی عورت سے مسلمان شادی کر سکتا ہے باقی کافر عورت سے شادی کی اجازت نہیں لیکن اپنی مسلمان عورت کی شادی کسی بھی کافر سے تم نہیں کر سکتے نہ یہود و نصارہ میں سے کسی سے نہ کسی اور کافر سے نکاح نہیں کر سکتے تو یہ نکاح کوئی صرف جنسی خواہش کو پورا کرنا ہی نہیں ہوتا صرف اولاد پیدا کرنا ہی نہیں ہوتا اس سے تو معاشرے بنتے ہیں معاشروں میں کلچر پروان چڑھتے ہیں تعلقات استوار ہوتے ہیں تو فرمایا کہ جو لوگ ان نکاحوں شادیوں کی پرواہ نہیں کرتے اور غیروں کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں شادیاں کرتے ہیں تو یہ, یہ کیا ہے یہ سیدھا سیدھا کا سودا کر رہے ہیں جب ان کے کلچر بدلیں گے جب ان کے عقیدے بدلیں گے جب ان کے اندر بے حیائی پھیلے گی کیونکہ کیونکہ یہ شرک اور کفر کے سلسلے یہ سب شیطانی سلسلے ہیں اور شیطان تو ہمیشہ بہکاتا ہے اور دوزک کی طرف بلاتا ہے تو ایسے معاشرے جو شیطان کے طریقے پر ان کے نظاموں پر ان کے قوانین پر جو معاشرے تشکیل پاتے ہیں کفر پر ایسے معاشروں کے اندر رہنا بسنا چلنا اور تعلقات و کرنا اپنے آپ کو دوزک میں ڈالنے کے متردس یہ راستہ ہی دوزک کا ہے یعنی اس اللہ تعالیٰ نے جو یہ ضابطہ مقرر کیا اور تمہیں منع کیا ہے غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں کرنے سے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے تو معاملات اتنے خراب ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے فتنے برپا ہوتے ہیں اتنے عقیدے بدلتے ہیں اعمال اخلاق بدلتے ہیں کلچر بدلتے ہیں تہذیبیں بدل کے رہ جاتی ہیں تو یہ اس کے ساتھ ہو بالکل یہ سارے لوگ کافر مشرک جتنے ہیں وہ کت کیسے بھی مشرک ہیں وہ یہود و نصارہ ہیں وہ ان کے علاوہ ہیں ہندو ہیں یہ ہیں یہ سب فتنہ ہیں دنیا کے اندر ان کے ساتھ تعلقات استوار کرنا فتنہ ہے اور نکاح سے بڑا تعلق کوئی نہیں شادی کرنے سے بڑا تعلق کیا ہو سکتا ہے کہ یہ فروج کا مسئلہ شرم گاہوں کو ایک دوسرے سے ملا کر تعلقات کو اس بنیاد پر استوار کر لینا کہ پھر اور نسلیں پیدا ہوتی ہیں ان کے ساتھ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمہیں منع کیا ہے ان تعلقات سے غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کے حوالے سے جو تعلق قائم ہوتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں پر پابندیاں لگائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاشروں کو پاک رکھنا چاہتا ہے پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے تمہاری ہر چیز کو اسلام پر قائم رکھنا چاہتا ہے اور اگر یہ تعلقات غیروں سے تمہارے استوار ہوں گے تو تم پھر ان کے طریقوں سے ان کے عقیدوں سے ان کے رسم و رواج سے اور ان کے کلچر سے ان چیزوں سے تم بچ نہیں سکتے اور جب نہیں بچو گے تو یہ کیا کریں گے یہ تمہیں دوزک کی طرف بلائیں گے جو خرابیاں ان کے اندر ہیں وہی تمہارے اندر پیدا کریں گے جب اللہ تعالی بل جنت ول مغفرت بےز نے اللہ تو جنت کی طرف رہا ہے اللہ تعالی تو تمہیں اتنا پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے پاک صاف زندگیاں تمہاری پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے تمہارے تمہارے لیے جنت کا انتخاب کیا ہے جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو اللہ کے بڑے ہی پسندیدہ ہوں گے ہاں جی جنت میں تو وہ لوگ جائیں گے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مغفرت کا جنت کا ان چیزوں کا یعنی یہ تیار کر رکھا ہے سلسلہ تو یہ چیز بہت بڑی مجروح ہوتی ہے جب نکاح غیروں کے ساتھ شروع ہو جائیں تعلقات غیر مسلموں سے شروع ہو جائیں اور اسی طریقے سے دوستیاں غیر مسلموں سے شروع ہو جائیں پھر ان کے برے اثرات ہمارے معاشرے میں پڑھنا شروع ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان چیزوں سے روکا ہے بے و بیات ہی اللہ سے اللہ اپنی آیتیں بیان کرتا ہے واضح کرتا ہے کھول کھول کر بیان کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ تو تمہارے فائدے کی چیزیں اتنی واضح کر رہا ہے دیکھو نا یہ کتنی بڑی واضح بات ہے یعنی معاشرے کے بگاڑ کی جو بنیادیں ہو سکتی ہیں اور اس کی اصلاح کو قائم کر کے لیے جو بنیادیں ہو سکتی ہیں اللہ بیان کر رہا ہے سمجھا رہا ہے طبیعت کرون تاکہ ایمان والے مسلمان نصیت حاصل کریں بچ جائیں اس بگاڑ سے اس فتنے سے اس لیے اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ واضح کر رہا ہے ویس علو نحید کلح وا ادل فات المحید ولا تقرب ہُن حت ہرنا فیدا فتو ہنسم اللہ ان اللہ یحب الطوابین و حب المتحرین کا اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے اے نبی انل المحید حیض کے بارے میں قل کہہ دیجئے ہوا ازن وہ ایک گندگی ہے فاتض النسا پس دور رہو تم عورتوں سے فل محیض حیز کی حالت میں ولا تخربو اور نہ قربت اختیار کرو یعنی نہ مجامعت کرو ان سے حتا یا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں فائضہ تتا ہرنا جب وہ بہت زیادہ پاک ہو جائیں فاتو پھر آؤ ان کے پاس منحض و امرک ملا جہاں سے حکم دیا ہے تمہیں اللہ نے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب حب پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو و یب المتاہرین اور پسند کرتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو جی ویس عن کان المحیید حیض کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے مسائل آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ سب سے پہلے تو ان کو یہ بتا دیجئے کل ہوا اذن کہ وہ ایک گندگی ہے اذا تکلیف کے معنی میں بھی آتا ہے اور گندگی کے معنی میں بھی آتا ہے اور اگرچہ دونوں معنی یہاں ممکن ہو سکتے ہیں تکلیف کا معنی بھی اگر کیا جائے تو بھی درست ہے کہ حیض کی حالت عورت کی ایک تکلیف کی حالت ہے اور اگر اس میں مرد مجامعت کرے گا تو اس سے بیماریاں لگنے کا اندیشہ ہے اس وجہ سے تکلیف کا معنی بھی یہاں کیا جا سکتا ہے عورت کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہے مرد کے لیے بھی بیماریوں کے خدشے کا باعث ہے تو اس کو تکلیف کا معنی بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں زیادہ وسیع معنی جو ہے وہ ازا کا اگر گندگی کیا جائے تو یہ زیادہ مناسب حال ہے کیونکہ حکم اعتدال کا دیا جا رہا ہے یعنی رکنے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو دونوں معنی صحیح ہیں فرمایا کل ہوا ازا یہ ایک گندگی ہے اگر یہ حیض اس خون کو کہتے ہیں معروف ہے کہ جو عورتوں کو بالغ ہونے کے بعد عادت کے طور پہ ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے اگر وہ عادت کے طور پر نہ ہو تو وہ اس کو استحاظہ کہتے ہیں حیض کے مسئلے اور ہیں استحاظہ کے مسئلے اور ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو الگ الگ رکھا ہے اور حیض کو ایک تکلیف ایک گندگی قرار دیا ہے اور اس کے بعد فرمایا فات دل سا فلم پس دے تم دور رہو علیحدگی اختیار کرو عورتوں سے فلم ہی دے حیض کی حالت میں علیحدگی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم مجامعت نہ کرو علیحدگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ان سے ان کو الگ کر دو ہاں جی اور ان کے کمرے الگ کر دو بالکل یہ مطلب نہیں ہے یہودی ایسے کرتے تھے یہودیوں کے ہاں یہ معروف تھا کہ جب ان کے ہاں عورتوں کو حیض آتا تو وہ ان کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے ان کے قریب نہیں ہوتے تھے ان کو اپنے سے بالکل الگ کر دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ اس حد تک ہے کہ ان سے مجامع پر پابندی لگا دی گئی ہے باقی ان سے ملنا جلنا اور قربت اس حد تک کہ مجامعت نہ ہو اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ یعنی عورت کے عورت کو صرف مجامعت کی پابندی ہے باقی ملنا قربت اختیار کرنا بوسوں کنار کرنا پھر وہ عورت کھانا پکائے اسی طریقے سے بچے کو دودھ پلائے معمول کے اپنے سارے کام کرے اس کی اجازت ہے نہ ان کو بستر سے الگ کرنا ضروری ہے نہ اس کو نہ باقی کاموں سے روکنا درست ہے صرف مجامعت کی پابندی لگائی گئی ہے ہاں عورت جو ہے وہ مسجد میں نہیں آ سکتی مسجد میں آنے سے اس پر پابندی لگائی گئی ہے مجامعت سے پابندی کچھ مسائل ہیں پابندی کے تو فرمایا کہ فاطر دل سا فل مہید ولا تقرب ہرنا حتٰ ہرنا اور نہ قریب جاؤ تم ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں یعنی جب تک ان کے حیض کا سلسلہ جاری ہے اس وقت تک ان کے ساتھ مجامعت نہ کرو یہ حکم دیا گیا ہے فائزہ تتہ پس جب وہ بہت زیادہ پاکیزی پاکیزگی اختیار کریں فاتو من میں امرکم اللہ تو پھر آؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس دو طور ہیں جو یہاں مراد بیان کی گئے ایک ہے بلا تقرب ہننا حتیٰ یا اور اگلے جملے میں فرمایا فائضہ تتہ ان دونوں میں کیا فرق ہے ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ مطلق حیض ہر عورت کی ایک عادت ہے کسی کو سات دن کسی کو پانچ دن اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کی کا جو ہے نا جی مزاج مختلف بنایا ہے تو وہ دن مقرر ہوتے ہیں باقاعدہ تو جب تک وہ سلسلہ حیض جاری ہے خون جاری ہے تو اس وقت تک تو منع ہے اور پھر فرمایا حتیٰ یا ہرنا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے یعنی خون رک جائے جب خون رک جائے تو گویا کہ وہ حیض والی کیفیت ختم ہو گئی پابندی یہاں تک ہے اور اگلا توہر جو ہے فائزہ تتا اس سے مراد ہے غسل اس سے مراد غسل ہے کہ خون تو رک گیا لیکن رکنے کے بعد جب تک عورت غسل نہیں کرتی اس وقت تک یہ پابندی قرار دی گئی ہے مجامعت کی فائدہ تتہرنا فاتو ہننا کہ جب وہ بالکل پاک ہو جائے نہیں غسل کر لے پھر ان کے پاس آؤ مجامعت کرو اب یہاں دو آرا مفسرین نے فقحا نے دو چیزیں یہاں بیان کی ہیں مطلق بات جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے واضح ہو رہی ہے اور سادہ انداز میں تو یہی چیز ہے اور اسی پر زیادہ مفسرین کا اتفاق ہے کہ مجامعت غسل کے بعد ہونی چاہیے جب تک خون تو رک گیا لیکن ابھی تک غسل نہیں کیا جب تک غسل نہیں کیا تو رکے رہنا چاہیے البتہ عورت کو بھی چاہیے کہ وہ غسل میں سستی نہ کرے وہ جلدی کرے تاکہ مسئلہ ختم ہو اور اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے رستے میں رکاوٹ نہ ہو تو تتا کا مطلب یہ ہے کہ وہ غسل کر لے جب وہ غسل کرے تو اس کے بعد جو ہے وہ مجامع کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے ایک رائے پھر دوسری یہ بھی ہے کہ خون اگر رک جاتا ہے خون کے رکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے اور یہ بارہ شاز ہے یہ رائے اگرچہ بعض فقہ نے یہ رائے پیش کی ہے لیکن بس یہ کہا جا سکتا ہے دونوں کو جمع کر کے کہ شدت اس کے اندر نہیں ہوگی ممانعت کی جو شدت ہے وہ تو حالت حیض ہے اور جب وہ ختم ہو گیا تو پھر وہ شدت تو نہیں رہتی البتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی میں غسل کا انتظار کرنا چاہیے یہ دونوں کو جمع کر کے یہ بات جو ہے وہ واضح ہوتی ہے فرمایا فاتح النا حیثیس و امرکم اللہ جب عورت غسل کر کے مکمل تہارت حاصل کر لے تو پھر تم آؤ وہاں سے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے یعنی پھر مجامعہ کرو اس جگہ پر جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اجازت ہے یہ نہیں کہ اللہ رحم کرے کہ عورت کو دوسری طرح بھی کوئی استعمال کرنا چاہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی شریعت نے پابندی لگائی ہے کسی حالت میں بھی حیض میں ہو نہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک وہ جو اگلی آیت کے اندر تفصیل آ رہی ہے کہ وہ جو مقام حرس ہے کھیتی ہے کھیتی جو ہے وہ اس میں پیدائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کی وہ جگہ جس کے اندر پیدائش ہوتی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی اجازت دی ہے اور جو مقام پیدائش نہیں ہے جس کی چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرس قرار نہیں دیا اس کے اس کو استعمال کرنا چاہے اپنی بیوی کی بھی ہو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ملرون قرار دیا ہے اور سختی سے روکا ہے صرف اپنی بیوی سمجھ کر بندہ اتنا حق لے لے کہ وہ جو چاہے کرے نہیں اللہ تعالیٰ نے من ہے امرکم امارا اللہ اللہ تعالیٰ نے ایجادت صرف قبول کی دی ہے دبر کی نہیں دی ہے اور منع کیا ہے حرام ہے ملعون ہے وہ شخص جو کسی بھی دوبر کے اندر وتی کرتا ہے چاہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی کرے اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کر دیا ہے اللہ اکبر ان اللہ اوب المتاہرین ہاں حیض تھا اور کچھ غلطی ہو گئی جی بات جذباتی لوگ جو ہیں وہ اگر اس کے بعد بندہ بہت زیادہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حیض کے دوران جمع کر لے تو وہ دینار یا نصف دینار صدقہ کرے یہ اس کا کفارہ ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے منع کرنے کے بعد اگر کوئی نہ منع ہو سکے جذباتی ہو جائے اور غلطی اس سے ہو جائے حیض کی حالت میں تو وہ دینار یا نصف دینار صدقہ کرے دونوں کی اجازت ہے اگر کسی کے پاس اللہ نے مال زیادہ دیا ہے تو پورا کر دے اگر وہ بہت کمزور ہے بیچارہ بڑی مشکل میں ہے تو چلو وہ نصف دینار کر لے تو اس کی طرف سے یہ کفارہ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ بہت توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالی نے جن چیزوں سے روکا ہے جب انسان اس میں غلطی کرتا ہے تو غلطی کا حل اصل میں ایک ہی ہے دیکھیے یہ کافی نہیں ہے کہ دینار دے دے نصف دینار دے دے اور کہے بٹ ٹھیک ہے ہر دفعہ پھر دیناروں کا سلسلہ شروع کر دے ہاں جی اور اس کو اجازت بنانا شروع کر دے نہیں اس کو غلطی سمجھو اور غلطی ہو جائے تو پھر بہت زیادہ توبہ کرنی چاہیے یہاں عام توبہ کا ذکر نہیں فرمایا فرمایا ان اللہ طوابینا تواب اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرتا ہے اس کا مطلب ہے گناہ کو بہت شدت سے دیکھتا ہے اور اگر غلطی ہو جائے تو اس کو چین ہی نہیں آتا وہ اتنی توبہ کرتا ہے اتنی توبہ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روک دیا منع کر دیا تو ان میں پھر انسان کو غلطی سمجھ کر بہت زیادہ توبہ کرنی چاہیے اور دھینار صدقہ کر کے بھی اس کو توبہ ہی کرنی چاہیے اور اتنی کرنی چاہیے کہ آئندہ غلطی سے باز رہے یہ ہے اللہ پر پھر ایک نقطہ یہاں یہ بھی ہے کہ فاتحمن ہے سو امراکم اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حیض ختم ہو جائے اب لازمی فرض ہے تم پر کیونکہ بہت سارے لوگ الامر, الامر للوجوب ہے کہ امر تو وجوب کے لیے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا مجامعت کا نہیں اس میں قائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پہلے کسی چیز پر پابندی لگائے بعد میں اس پابندی کو ختم کر دے تو پھر اس کے بعد حکم اجازت کا ہوتا ہے حکم یہ نہیں ہوتا کہ یہ لازمی کرنا ہے اور اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے یہ نہیں بلکہ فرمایا کہ جب وہ فارغ ہو جائیں غسل کر لیں تو پھر تمہیں اجازت ہے یہاں حکم اجازت کے معنوں میں ہے یہاں حکم وجوب کے معنوں میں نہیں ہے جس طرح واحض حلل تم یعنی منع کیا گیا تھا نا کہ بھئی جب تم احرام پہن لو تو شکار نہ کرو شکار کرنے پر پابندی لگا دی احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے فرمایا واضح حلل تم اور جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام کھول دو فستادو تو شکار کرو کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب ہے کہ لازمی شکار کرو جب تک شکار نہ کرو تو نہ تمہارا عمرہ نہ تمہارا حج یہ جو واجب ہے کہ شکار یہ نہیں مطلب پہلے پابندی لگائی تھی کہ جب احرام باندھو تو شکار نہ کرو اس کے بعد فرمایا جب احرام کھول دو تو شکار کرو اس کا مطلب ہے اجازت ہے شکار کرنے کی یہاں امر وجوب کے لیے نہیں ہے اسی طرح یہاں اس مقام پر بھی جو یہ فرمایا فیضات فاتح منحیث و امراکم اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اجازت ہے یہ نہیں ہے کہ بھئی اب پابندی ہے اگر یہ پابندی ہوتی تو نہ کوئی سفر کر سکتا نہ کوئی یہ جی بیٹھے رہتے اور بھائی یہ دھندے میں لگے رہتے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں جو ایک ضابطہ مقرر کیا ہے وہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے سبحان اللہ الام و حمد کا شاہ